بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأسلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين نو پارے سورہ انفال کی یہ پہلے رکوع ہے سورہ انفال ہجرت کے بعد نازل ہونے والے صورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں پچہتر آیاتیں اور دس رکوات ہیں اور ایک ہزار پچہتر کلمات اور پانچ ہزار اسی حروف ہیں انفال نفل کی جمع ہے جیسے نفل نماز یا نفل روزے یہاں مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے اور نفل کے معنی ہے ایک زائد چیز دنیا بنیادی طور پہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ احکامات دی ہیں چنانچہ ان آیاتوں کے شانی نزول کے مطابق حضرت عبادہ عبالہ رسانیت ربی البہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب اللہ نے مسلمانوں کو دشمنوں پہ غلبہ کا فرمایا ان میں سے کئی مارے گئے کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ مالی غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اس مالی غنیمت کے متعلق مسلمانوں میں باہم اختلاف پیدا ہوا اس لیے کہ اسلامی تاریخ میں باقاعدہ لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی اور اس سے پہلے مسلمانوں نے باقاعدہ کفار کے ساتھ منظم طریقے سے کوئی جنگ نہیں کی تھی اس لیے اس جنگ میں جو مال غنیمت ملا اس کے بارے میں صحابہ کرام کے آپس میں کچھ اختلاف ہوا کہ اس مال کو کس طریقے سے تقسیم کر لیا جائے اس لیے کہ اس جنگ کے دورانیے میں صحابہ کرام کی تین جماعتیں بن چکی تھی ایک وہ کہ جو دشمن کو بگا رہی تھی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے دوسری جماعت وہ تھی کہ جو مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف تھے اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت پہ معمور تھے کہ کہیں خدا نخواستہ چھپا ہو دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے جو گزشتہ صورت ہو گزری ہے سورہ آراف اس میں مشکین اور اہلی کتاب کے جہل و احناد کفر اور فساد کا تذکرہ تھا اس سورت میں زیادہ تر جو مضامین ہیں اس پوری سرح مبارکہ میں وہ غزوہ بدر کے موقع پہ انہی لوگوں کے انجام بد ناکامی شکست اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق ہے جو مسلمانوں کے لیے احسان اور انعام اور کفار کے لیے ایک عذاب تھا کیونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں, کی مسلمانوں کا خلوص لہیت اور ان کا باہمی اتفاق ہے اور یہ اخلاص اور اتفاق نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اعتاد کا اس لیے شوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تقوع اور اطاعت حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تبکل کرنے کے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کیونکہ صحابہ کرام کے جو تین جماعتیں بنی تھی ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے کہ بھائی اس مال غنیمت کا زیادہ حقبار کون ہے وہ کہ جو دشمن کو بگانے میں لگے ہوئے تھے یا وہ جو اللہ کے رسول کے محافظت میں معمور تھے یا وہ جنہوں نے مال غنیمت کو جمع کیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس ارقلاف کا پتہ چلا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں کدورت کا جو سامان ہے اس کا موقع ہی پیدا نہیں ہونے دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مال تو ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا لہذا اس کے بارے میں جو فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کا ہوگا وہی ختمی فیصلہ ہے لہذا مسلمان آپس میں نظام نہ کریں آپس میں نہ نہ کریں جب یہ آیاتی نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم, تسلیم خم کیا اور آپس میں متحد اور متفق رہے انفان کے یہ جو پہلا رکو ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے چنانچہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یس النا کا وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عالن انسال مال غنیمت کے حکم کے متعلق اس لیے حدول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے حضرت کے راغی ہے اور فرمایا کہ مجھے پانچ چیز ایسے عطا ہوئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور ان کی امت کو ان نہیں ملی تھی ان پانچ میں سے ایک یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلت ولم تحلحدن قبلی یعنی میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دی گئے ہیں حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی گزشتہ امبیا کلام کے ادوار میں جب وہ مسلمان کفار کے خلاف جہاد کرتے اور ان کو مال غنیمت ملتا تو اس مال غنیمت کو ایک میدان کے اندر جمع کر لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان کی طرف سے آگ آ کر کے وہ مالک غنیمت کو جلانے تھے اور یہ ان مسلمانوں کے اخلاص اور ان کے اعمال کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ بجائے اس کے کہ ان اموالوں کو جلا کر کے غیر منتفع بنا دیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے حکم نازل فرمایا کہ یہ ان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے جس کی جن کی تفصیل یہ ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے جنگ کے دورانی میں حاصل کر دیا جاتا ہے اس مال کے پانچ حصے کر دیے جائیں گے ایک حصہ تو مسلمانوں کے بیت المان میں جمع کر دیا جائے گا اور اس حصے کے تقسیم اللہ کے رسول کے ضوابدین پہ تھا اور اللہ کے رسول کے بعد جو بھی مسلمانوں, کو مسلمانوں کا خلیفہ ہو اس کے ضوابدید پہ تو مسلمانوں کے معاشرے میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو اس پانچ حصے سے پورا کریں اور باقی جو چار حصے ہیں مال غنیمت کی صورت میں ملے ہوئے ان کو اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے کہ جو مسلمان جہاد میں اپنے ساتھ اپنا گھوڑا بھی لایا ہو اس کو دو حصے ملیں اور جس نے صرف اپنے جان کے ذریعے جنگ میں شرکت کی اس کو ایک حصہ ملے گا اللہ تبارک وطالعہ یس ہے کا عن انفال وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے حکم کے بارے وال والرسول آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے فتق اللہ سو اللہ سے ڈرو وہ ذات بینکم اور سولہ کرو آپس میں باقی اللہ اور رسول ہوں اور حکمان و اللہ کا اور اس کے رسول کا تم اگر تم ایمان, ہو انم سے ایمان والوں کے اللہ صفات بیان فرماتے کہ ایک مومن شخص وہ ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہو اور اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں تو پھر اس کے اندر یہ صفات تلاش کی اس لیے کہ یہ مومنوں کی صفات ہے انمن الدینہ بے شک ایمان والے وہی لوگ ہیں اعزاز ہو کے روح ہو جب اللہ کا نام آئے وہ جگر قدوب تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کاپتے ہیں یعنی جس معاملے میں اللہ کا نام آئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اللہ کے یہ مرضی اور یہ چاہت ہے تو پھر اللہ کے چاہت اور حکم کے مقابلے میں وہ اپنی کسی چاہت کا اظہار اور اس چاہت پر عمل پیرا ہونے کا خواہش نہیں کرتے بلکہ وہ کام اٹھتے ہیں وہ عزاۃلیم آیات ہوں اور جب پڑا جائے ان پر اس کا کلام زیادت ہم ایمان تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے اس کلام میں ان کے لیے سامان ہدایت ہوتا ہے وہ اعلیٰ توقع اور تیسری صفت یہ کہ وہ اپنے رب پر پروسا کرتے ہیں ظاہری اسباب پہ پر پروسا نہیں کرتے اللہ یہ وہ لوگ ہیں یقین سودات یہ چھوٹی صفت کے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور پانچ صفت یہ ہے کہ وہ مارتناہ منسکون اور جو کچھ ہم نے ان کو بطور رضو کے دیا ہے وہ اس میں سے راہ خدا میں خارج کرتے ہیں هم المؤمنون حقا وہی لوگ ہیں سچے ایمان والے لہم دورہ جاتون دورت ان کے لیے درجے ہیں ان کے رد کے ہاں و مغفرتن اور معافی کا سامان ہے ورسب کریم اور عزت کے روزی ہے تو صحابہ کے وہ عظیم ترین جماعت تھی کہ جن میں یہ صفات بدرجائے اتم پائے جاتے تھے جب اللہ نے یہ احکامات ان کے اختلافی مسائل کے ختم کرنے کے لیے فرمائے تو ان سبوں نے اپنے اپنے اختلافات خود اور اپنے اپنے رائے سے انہوں نے دستبرداری اختیار کی اور سارا مال غنیمت اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا اس لیے مال غنیمت کو مال خے کہا گیا انفال کہا گیا انفان نفل کی جماع نظائ چیز کہ ایک مسلمان جب کافر سے لڑتا ہے تو وہ دنیوی مفادات اس کے پیش نظر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے اور اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ اگر یہ دنیا فائدہ اس کو مل جائے تو یہ ایک زائد چیز ہے ایک نفل چیز ہے اور نوافل کو نوافل اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ اگر ان نوافل کو ادا کرے تو اس کو حضر ملتا ہے اور اگر ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص نوافل کو ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی روز محشر ان سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اور نہ وہ گناہ گاہ قرار پائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کا احشاد ہے تما اخروج اور ابو کمنبے کا کے یہاں سے اللہ تبارک و وطالعہ جنگ بدر کے واقع ہونے کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جنگ بدر کے دورانی میں باوجود اس کے کہ مسلمان ہر لحاظ سے دشمن کے مقابلے میں کمزور اور کم تر تھے اگر کسی چیز نے مسلمانوں کو فوقیت حاصل کی تو وہ سامان ایمان اور یقین تھا اور اللہ نے اسی ایمان اور یقین کے سامان کی بنیاد پر مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی اور کفار جو ہر لحاظ سے مضبوط تر اسباب کے لحاظ سے تھے اللہ نے ان کے کمر توڑ کر کے دی اللہ کا ارشاد ہے اخروج اور مب حق جیسے نکانا ہم نے آپ کو آپ کے گھر سے ایک حق کام کیوں دیئے وہ ان نفری فمین المنی نلاگار اور ایک جماعت اہل ایمان کے استعراضی نہ تھے بلکہ اس کو ناپسند کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف عجت فرمائے تو کچھ مسلمان وہ تھے کہ جو راتوں رات وہاں سے ہجت کر گئے اور کچھ وہ تھے کہ کفار نے ان کو جانے کی اجازت دی لیکن ان کو سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہ تھی لہذا اس طرح سے مکہ کی کفار نے مسلمانوں کے ہموال پر قرضہ کر لیا اور پھر انہی کفار کی ایک جماعت جو تھی تجارت کے لیے مکہ سے شام چلے گئی اور اس تجارت قاصلی کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ظاہر بات ہے کہ اس سامانی تجارت میں بھیجے گئے جو رقم تھی وہ اسی میں سے تھی کہ جو کفار نے مسلمانوں سے چین رکھا تھا اور دوسری بات تھی کہ وہ شام سے جو سامان لے کے آ رہے تھے اس میں کچھ آلاتِ ضرب و حرب کے سامان جنگ تھا اور عرب کے معاشرے میں اس وقت کفار کے مقابلہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو وہ مسلمان تھے تو یہ بات یقینی تھی کہ اس سامان تجارت میں اور حالاتِ عالت ضرب اور حرب نے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا جب یہ قاقلہ مدینہ کے قریب پہنچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ بھائی ہم ان کے راستے کو روکتے ہیں اور ان سے وہ اموال واپس لے لیتے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں سے مکہ میں چھین رکھا ہے جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے تجارتی قافلے کا انہوں نے مخاصرہ کر رکھا ہے تو وہ یہاں سے وہ بڑی تعداد میں ان کے مدد کی مدد کے لیے پہنچے اور بدر کے میدان میں جنگ ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلس صحابہ حبائی سے مشورہ کیا کہ بھئی ہم ان سے مسلمانوں کا چینا ہوا مال لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے اور موقع ہے تو کئی ایک مسلمان ایسے تھے کہ وہ اس قدم کو ناپسند کر رہے تھے اللہ نے ان آیاتوں میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان نفریقاری ہوں کہ بے شک مسلمانوں کے ایک جماعت اس پہ راضی نہ تھے. یوجا دلو نہ کفل حقی وہ آپ سے جگڑتے ہیں حق میں بعد ما تبینا بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر یساخون موت اور وہ ایسے ہیں جیسے گویا ان کو موت کی طرف دکیلا جا رہا ہے وہ ہنجن اور وہ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور جس وقت تم سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے لیے ہیں و وہ تم اور تم چاہتے تھے انا غیر رضا شوکتی تکون یہ کہ جس میں کوئی کانٹا وغیرہ نہ ہو یا جس سے کوئی کانٹا وغیرہ نہ لگے وہ تم کو ملے وہ اللہ چاہتا تھا کہ سچ کو سچا کر دکھا دے بکلی ماتی اپنے فرمان سے وقت بر القافرین اور کا ڈالے کاثروں کے جھڑ کو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جماعتی ہیں ایک جماعت ان تاجروں کا جو شام کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک جماعت وہ ہے جو مکہ سے ان کی مدد کے لیے گیا ہے مسلمانوں میں سے مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کا غفار کے ان دو جماعت میں سے کسی ایک کے ساتھ سامنا ہوگا مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ بھئی ہمارا سامنا اس کافلے والوں کے ساتھ ہو جائے اس لیے کہ وہ تعداد میں بھی کم ہے اور ان کے پاس لڑنے کا بھی سامان ایسا نہیں ہے تجربہ نہیں ہے جو مکہ سے آنے والی جماعت کے پاس ہے اس لیے کہ ایک تو اس جمع وہ جماعت تھی اور دوسرا وہ مکے سے آئے ہوئے لوگ جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ مکہ سے آنے والے جنگجو کے ساتھ جنگ نہ ہو جائے اس لیے کہ وہ لوگ ہر طرح کے آلات ضرب و حرب سے لیس ہو کر اور بڑے تجربہ کار جنگ تھے تاکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا وجہ اس کے کہ قافلے والوں کے ساتھ سامنا ہو ان کا سامنا اس جماعت کے ساتھ ہو جائیں کہ جو جماعت جنگ کی سے مکہ سے آئی ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں پہ واضح کر دیں کہ مدد اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے اور کامیابی اللہ کے نصرت سے حاصل ہوتی ہے صرف ظاہری اسباب زرد و حرف سے نہیں تو پھر مسلمانوں کا سامنا جنگ جو جماعت کے ساتھ غور جو جو تھا وہ دوسری طرف سے نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایو حق کا ارشاد سچ ہے جھوٹ کو جھوٹا کر کے دکھا دیں مجرم اگرچہ اس بات کو مجرم لوگ ناپسند کرتے ہوں اس ربکم جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے ہستحکم تو اس نے قبول کیا تمہاری فریاد کو یہ حکم ناز فرماتے ہوئے کہ ان نیم و مدم بے الف المالا کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہارے ایک ہزار فرشتے لگاتار جب قافلہ نکل گیا اور یہ بات یقینی گئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ اب ان سے ہوگا جو جنگی جو مکہ سے آئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو چلے گئے اپنی نے کیا دو رکعت نماز ادا فرمائیں اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ جو مجھ سے ہو سکا وہ تو میں نے کر لیا ہے اور یہ مسلمان جو ہر لحاظ سے کمزور ہیں یہ تیرے رضا کی رضا کے حصول کے لیے سر بکف ہوکر کے میدان عمل میں اترے ہیں پرورتگار اگر آج یہ مسلمان ناکامی سے سمکینار ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا پرورتگار تو ان کو اپنے فضل اور کرم سے اور اپنے نصرت سے ان کو کامیابی سے ممکنار فرما دے اللہ تبار کو دلانے واہی ناز فرمائے کیونکہ گفار کی تعداد ایک ہزار تھی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے نازر کر دوں گا اب یہ ہے کہ بھائی فرشتوں کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر اللہ چاہتا تو دشمن کو ویسے بسپا کر لیتا تو اللہ فرماتا ہے وماء اللہ اللہ دشورہ اور یہ تو ہم نے یہ سامان نہیں کیا مگر تمہیں خوش کرنی کے لیے ولیطتما بھی حلو حکم اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس لیے کہ انسان ہے اور انسان ظاہری اسباب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلے اگر تم لوگ اپنے دشمن سے اس وجہ سے مرغوب ہو رہے ہو کہ وہ تعداد میں تم سے زیادہ ہیں اور تمہاری تعداد افرادی لحاظ سے کم ہے 308 سو 313 اور ان کے تعداد ہزار کے قریب ہے تو میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہوں ورنہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تو ایک ہی فرشتہ بھی کافی تھا آی نبی علیہ السلام کے حصے میں ہے تو من نسل الا من عند الله اور مدد نہیں ہوا کرتی مگر اللہ ہی کے طرف سے اور اللہ کی طرف سے مدد کب آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے رضا مندی والے کاموں کو کریں ان اللہ عزیز الحکیم مشک اللہ زبردست حکمت والا ہے تو اللہ نے اپنے حکمت سے افار کے کمر کو میدان بدر میں توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک ایسے کامیابی عطا فرمائی کہ جس کے بنیاد پر پھر مسلمان کامیابی ہی کی طرف بڑھتے رہے اور اللہ نے مسلمانوں کی عزتوں شان اور شوکت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائی تو یہ اللہ کے گزاری اور اللہ کے رسول کے حمام برداری کا نتیجہ تھا واخو دا وانا الحمد لله اول شيء انا اني نشهب بسم الله الرحمن الرحيم يزغى شيكم معسره من هو ينزل عليكم من السماء ما ان به ويذهب عنكم رزق الشيطان رب کی یہ دوسرا رقو ہے اور یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا تذکرہ فرمایا ہے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہجرت کے دوسرے سال رمضان البارک کے مہینے میں ہوا اور یہ باقاعدہ پہلی جنگ تھی اور حضو تھا کہ جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان بدر کے میدان میں ہوا جس کی تفصیل کچھ کر کے رقوب میں ہو گزری ہے یہ قافلہ جو شام کے طرف سے ابو سفیان کے سربراہی میں آ رہا تھا اور جو سامان وہ لے کے آ رہے تھے یہ وہی سامان تھا اور انہی پیسوں سے خریدا گیا تھا کہ جو مسلمانوں سے مکہ کے کفار نے چھین لیا تھا اور ان کا سامان ان کے ساتھ لے جانے کیجت اللہ ہی دی تھی کہ وہ اپنا سامان اپنے ساتھ مکہ سے مدینہ لے جائیں اور پھر اس وقت مسلمانوں کے دشمن پورے علاقے میں کفار ہی تھے اور کفار اپنے دشمن صرف مسلمانوں کو سمجھتے تھے دیگر جو اہل کتاب تھے وہ تو کفار کے خلیف جماعتی تھی تو مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس قاخلے کے راستے کو روک لیا جائے اور اگر ممکن ہو سکے تو ان سے اپنے پیسوں سے خریدی ہوئے اسباب لے لی جائیں لیکن انہوں نے اطلاع مکہ کے سرداروں کو دی اور مکہ کے سردار ایک ہزار کی تعداد میں آکر اپنے قافلے کی حفاظت کی عرض سے مسلح ہو کر کے یہاں پہنچے اور بالکل انہوں نے جنگ کی تیاری کر رکھی تھی جبکہ مسلمانوں کا ارادہ جنگ کا نہ تھا اس رکو میں اس بات کی وضاحت ہے کہ مکہ کی کفار میدان جنگ کے ایک ایسے حصے میں جا کر کے ٹھہرے اور انہوں نے اپنے ڈیرا ڈال دیا کہ جو جنگی نقطہ نظر سے انتہائی مناسب تھا اور مسلمان بغیر کسی جنگی ارادے کے اب وہ اس نتیجے بھی پہنچ گئے تھے کہ اب وہ جنگ کریں ان کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ انہی سرداروں کے ساتھ جنگ ہو جائے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل اپنے انجام کو پہنچ جائے چنانچہ جس جگہ پہنچ کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام فرمایا اس مقام کے واقف کار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم جو مقام آپ نے اختیار فرمایا ہے کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں یا محض آپ کے رائے اور مسلحت کے پیش نظر آپ نے اس اختیار فرمایا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے حضرت بن حباد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی یار پھر تو بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر مکے سرداروں کے لشکر کے قریب جو پانی کا حوض ہے اس کے پاس ہی اپنا ڈیرہ ڈال دیا جائے اور اپنے جوانوں کو وہاں پہ بیٹھا دیا جائے جہاں جب آپ صد اللہ صدم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور وہاں جا کر ان کو پانی بھی میسر آیا جبکہ فریق مخالف اس میدان کے ایسے حصے میں تھے کہ جہاں پانی وافر مقدار میں بآسانی جمع ہو سکتا تھا شیطان نے بعض مسلمانوں کے دلوں میں مسوسہ ڈالا کہ بھائی اگر اللہ تبارک و تعالی کہ ہم پسندیدہ بندے ہیں تو پھر ہم اتنے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہوتے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر لیتے لیکن یہاں تو آسانی کے سارے اسباب فریق مخالف کے ہاتھ میں ہیں پانی ان کے فا... پاس وافر مقدار میں ہے اور ہمارے پاس پانی ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو وہ صرف پانی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی اور بڑے خوشی اور خزو سے دعا فرمائی تو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پہ نیند نازل فرمایا اور اس جنگی ماحول ہونے کے باوجود روایت میں آتا ہے حضرت علی ربی ابا تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس رات ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو سونا گیا ہو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہے اور صبح تک آپ وسلم نماز تحجد میں مشغول رہے اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب اپنے صاحبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے آپ کو بھی کسی قدر اونگ آ گئی مگر فوراً ہی آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا اپنے پاس جو ہر رسویخ ہو گئے بہت لان ہوتے ان سے ابو اے ابو بکر خوشخبری سنو یہ جبریل علیہ و سلم ٹیلے کے قریب کڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحبان سے سب باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لے آئے سیو زم الجم و غریب دشمن کی جماعت ہار جائے گی اور پیٹ پھر کر بھاگے گی بعد رواج میں آتا ہے کہ آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ابو جہل کے قتل گاہ ہے یہ فلاں کی اور یہ فلاں کی اور پھر ٹھیک اسی طرح واقعات پیش آئے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کے قبولیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش بھی برسائی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گفار نے جنگ کے جس علاقے پہ میدان کے جس علاقے پہ جنگ کے دورانی میں قبضہ کر رکھا تھا وہاں پہ دلدل بن گیا اور مسلمان جن کے پاس پانی کم مقدار میں تھا ان کی ضرورت کے لیے تالاب میں پانی جمع ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے جوانوں کو میدان جنگ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ تمخیاں لی اور یہی آیات پڑھ کر کے ان کی طرف دیکھی صحیح حضر الجم ودوگو روایت میں آتا ہے کہ میدان جنگ کی طرف آنے والے لشکروں میں سے ایک جوان بھی ایسا نہ تھا کہ جس کے آنکھوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پینکے ہوئے کنکر اور ان کا دھول نہ پہنچا ہو اور اس کی وجہ سے ان کے آپس میں ایک دڑ بگڑ مچ گئی ہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو حکم دیا کہ بھی ان پر حملہ کر دیا جائیں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور کفار کے تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک میں ملا رہا. حضرت سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جنگ کے حالت میں نیند اللہ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی ہوتی ہے اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اچھا ہے جس یو بشی جس وقت کے ڈال دی اس نے تم پر اون امنتا من اپنے طرف سے تسکین کے لیے اور یونت ذیل علیہ کو اور اتارا تم پر آسمان کی طرف سے من پانی لیکن توہر و تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے پرواز میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے دلوں میں جو خدشات پیدا ہو چکے تھے شکست کے اور شیطان کی کے سے جو پیدا ہو چکے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے تھے وہی بہن کمرے سے شیتانے اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کے فسرات کو یا شیطان کی نجازت کو ولی عربی گم اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو وہ سب تبھی اقدام اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی عطا کرے ازیوح رب کا جب حکم تیرے رب نے بے جا تیرے فرشتوں کی طرف انی معکم یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فصل بےت اللہ سو تم ثابت رکھو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں سلقی ہوگا سو میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہے روب کو فضل بو فوقل آناق ان کو گردنوں پر فضل بو من کلبنان کل اور کاٹو ان کے پھور پھور کو یعنی ان کے جوڑ جھوڑ کو کاٹ کر کے رکھ دو گزشتہ رقوب میں ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے فوری طور پر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے اور روایت میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دوران یہ میں ہم نے ایسے شاسوار سوار جنگجو کو دیکھا کہ جو نہ اس سے پھیلے دیکھیں گے اور نہ اس کے بعد دیکھیں گے اللہ تبارک و اطادہ فرماتے ہیں کہ کفار جو باوجود ہر لحاظ سے تافتور ہونے کے شکست کیوں کہ یہ اس لیے شاخ اللہ شاق رسول ہوں کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور میں شاخ اللہ رسول اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اور فن اللہ شرید القاب تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستور کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے مخالفت کی وہ اپنے انجام سے امکنا ہوگے اور جو آئندہ مخالفت کریں گے وہ بھی اللہ کے عذاب شدید کے شٹار ہو جائیں گے اب اللہ کا یہ عذاب کس صورت میں آتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے بیماریوں کی صورت میں آتا ہے پہٹ کی صورت میں آتا ہے گرمیوں کی صورت میں آتا ہے زلزلے کی صورت میں آتا ہے یا یعنی نئے صورت میں آتا ہے ظاہم یہ تو تم چپ لو وَأَنَّ النار اور یہ کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے يَا امنوا اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو لقیتم جب تمہارا آمنا سامنا ہو ان لوگوں سے دوران جنگ جو کافر ہے زحفاً میدان جنگ میں فلاں اطبار تم مت کرو ان سے پھیٹ کو یعنی میدان جنگ سے باغو نہیں یہ آیاتیں بدر کے میدان میں نازر ہوئی جب کفار کے بڑے لڑاکوں اور جنگی اور بڑے مشہور جوان میدان بدر کے طرف آ رہے تھے تو صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے بعض وہ تھے کہ جن کے دلوں میں بشری عقاضوں کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میدان جنگ کے بارے یہ ہدایت نظر فرمائی کہ جب کفار سے اور دشمن سے سامنا ہو تو پھر میدان جنگ سے مسلمان کے لیے باغنا حرام ہے اللہ کے احساس ہے وَمَن يوم اور جو کوئی ان سے کہ وہ کسی ہنر لڑائی کی ہنر کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں اور متحد علاقے یا جامل کے غرض سے فوج میں تو اگر ان دو طریقوں کو جوڑ کر وہ اپنے پھیر کو پہرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغنے چاہتا ہے تو ایسے باغنے والا غذا با تو وہ پھر اللہ کا غضب لے کر جہنم اور اس کا ٹھکانا آگے اور بے سل مسیر اور وہ کیا برا ٹکانا ہے تو اگر کوئی جنگی چال کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تاکہ دشمن سامنے اس کے قریب آیا پھر وہ اس پر حملہ آور موڑ کر اس پر حملہ کر دے تو یہ پیچھے ہٹنا درست یا اگر ان مسلمانوں کو کفار کے مقابلے کی استطاعت نہیں ہے اور وہ پیچھے ہٹ کر کے دوسری طرف جا کر کے اپنے جماعت سے ملنا چاہتی ہے تو اس بات کی اجازت ہے لیکن میدان جنگ سے بھاگ جانا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی میدان جنگ میں مارے جانے والے کفار کے بعد کے حالات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ فلم تخت الو ہوں تو تم نے ان کو نہیں مارا والن اللہ فتح لیکن اللہ نے ان کو مارا ر تھا اور آپ نے اور تاکہ ایمان والوں پر اپنے طرف سے خوب احسان مندی کرے انسن العلیم بشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر ہاتھ میں لیے اور ان کے طرف بھی ہے تو وہ کنکر کر اللہ کے فضل سے ہر کافر کے آنکھ میں پہنچ گئے اور اس کی وجہ سے ان میں بگدڑ مچ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے وہ اپنی ہمتوں کو کھو بیٹھے اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان پہ راج بھاگئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا کارنامہ ہے یہ تو ہو چکا وحمد اللہ ہموں کے دل کافرین اور یہ کہ اللہ سست کرے گا کفار کی تدبیروں کو یعنی کفار جب بھی مسلمانوں کے خلاف تدبیری کریں گے اہم موقع پہ ان کے وہ خفیہ سازشین ناکامیوں سے ہمکنار کر دی جائیں گے ان تصیح فخر جےف اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ گا تمہارے پاس فیصلہ یہ اللہ تبارک و تعالی وہ سے مخاطب ہے وہ ہند ہو اور اگر تم باز آ جاؤ وہ خیر اللہ بس یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان طود اور اگر تم پھر یہی لوٹ کے کرو گے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ تو پھر ہم بھی یہی کریں گے اور تمہیں جو اپنے مال اور دولت اور اپنے افرادی قوت شان و شوکت پر زیادہ ناز ہیں تو ولان تم نے انکم بھی اچمیہ اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارے تمہارا جماعت کچھ بھی ورنہ کا صورت اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ چون ہو وہ مع مالمنین اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کو مات دینا ممکن نہیں واقف اللہ رحمان تم تسم نو پارے سورہ آراف کی سورہ انفال کی یہ جی تیسرا رکو ہے اور اس رکو میں چنگ بدری کا تذکرہ ہے یہ رکو آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر 29 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود عل کے تعداد اور بے سر و سامانی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے نصرت اور مدد سے ممکن ہوئی اور یہ نصرت اور امدار نتیجہ ہے ان کے اطاعت حق کا اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں ہو جو ایمان والے ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولہ تبل تم تسماؤن یعنی قرآن اور کلمہ حق سننے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو سننے سے مراد حق بات کا سننا ہے اور سننا ایسا مراد ہے کہ جو صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ سننے کے ساتھ سمجھا بھی جائے اور جو کچھ سمجھا اور سنا اس پر اعتماد بھی کیا جائے اور عمل بھی کیا جائے سناجی اللہ تبارک و وطالعہ کا ارشاد ہے جو ایمان والے ہو اطیعوا اللہ و رسول حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا ولہ ط اور اس سے مترو ان انتم تسمعون اس حال میں کہ تم اس کو سن چکے ہو وہ اللہ اور نہ بنو کلین ان لوگوں کی طرح آلو جنہوں نے کہا سنینا کہ ہم نے سن لیا وہ ہم لائسما اور وہ کچھ بھی نہ سن سکے تھے یہ اشارہ ہے ان اہل کتاب کی طرف جو گزشتہ زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے احکامات نازل فرمائے اور پیغمبر مبوز فرمائے تو وہ وقت کے پیغمبروں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سن لیا ہے لیکن وہ اپنے عمل سے اپنے اس سننے کے خلاف کیا کرتے تھے تو وہ سننا گویا نہ سننے کے مترادف تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشارہ فرمایا ان شر بے شک سب جانداروں میں بدتر عمل اللہ, اللہ کے نزدیک وہی بحر اور گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بدترین چپائے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کے قبول کرنے سے گونگے ہیں اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے یہ لوگ بہرے اور گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو بہرا گونگا اور عخر سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی راستہ پھر باقی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے وطالعہ اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بلائی لسما تو ان کو سنا دیتا و لو اور اگر ان کو سنا بھی دے لو تو ضرور باغے وہ ردن اس حار کہ وہ اسے منہ کرنے والے بنے ہوں اے وہ لوگو جی ایمان والے ہو استجیبوا للہ ولی رسول حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا ازاد دعاکم جب وہ تمہیں بلائے لما اس کام کے طرف یحییکم جس میں تمہارے زندگی ہے وَعْلَمُ وَرْجَانُ لُوْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خائل ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان یعنی اللہ کو بندے کے سوچ اور دل میں پیدا ہونے والے فکر کے بارے میں علم ہے کہ یہ بندہ کیا سوچتا ہے اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ انہ الیہ تشرون اور یہ کہ اسی کے پاس تم سبوں کو جمع کیا جائے گا۔ وتتقو فتنتا لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصا اور بچتے رہو اس فتن سے اس آزمائش سے لا تصيبن الذين ظلموا منكم جو نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر والدوں اور جانور کو شد الرقابے اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے امام بغوین شرح سننا اور معال منتظین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ربی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ نیک لوگ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان سبوں کو گھیر لیتا ہے اور ترمیزی اور ابو ابود میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں پر اپنا عذاب عام کر اور صحیح بخاری میں حضرت ممان بن بشیر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانونی حدود توڑنے والے گناگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جسے کسی بہری جہاز کے دو طبقے ہوں یعنی دو درجے ہوں یا دو منظر ہو اور نیچے کے طبقے والے اوپر آ کر اپنے ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصہ میں سوراخ کر کے اس سے اپنے لیے پانی حاصل کریں اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہیں بچ سکیں گے تو ایک معاشی اسلامی معاشرے کے اندر اگر لوگ اللہ کے حکموں کو توڑے اور دوسری نیک لوگ ان کو دیکھتے رہیں ان کو برائیوں سے نہ روکیں تو جب ان بروں پہ آزاد آئے گا تو پھر یہ نیک بھی نہیں بچ پائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بدتقو خود کو بچا رکھو فطنا طلبہ ظلم منکم اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں کے حصے میں نہیں آئے گا یا صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جو تم میں سے ظالم ہے اور جان رکھو اللہ کا عذاب بڑا صف ہے وزغ اور یاد کرو تم قدیرون جس وقت تم خلیل تعداد میں تھے مستد افون اخل اور مغلوب پڑے ہوئے تھے ڈرتے من تھے مناسو یہ کہ اچک لیں گے تم کو لوگ فا پرسپ نے تمہیں ٹھکانا دیا وہکم اور تمہیں طاقت بھی بنسری اپنے مدد سے من اور تم کو رزق بھی آج چیزوں میں سے لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ میرے ان احسانات کو یاد کرو تمہارے حالات یہ تھی اور پھر میں نے تم سے کیا سے کیا بنا دیا تم غلام تھے میں نے تمہیں نجات عطا کی اور تم محکوم تھے میں نے تمہیں حکومت عطا کی یا ایوہِ الذین آمنوا اے بولو کجی ایمان والے ہوں لا تخون اللہ والرسول خیانا نہ کرو اللہ سے اس رس کے رسول سے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور نہ خیانت کرو آپس کے امانتوں میں وہاں تم تالمون اس حال میں کہ تم ان امانتوں میں دیانت داری کے بارے میں کے ہو وم اور جان رکھو اموال حکم و اولاد انسان اللہ کے ساتھ خیانت اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیانت کس لیے کرتا ہے اللہ نے اس مسل وزاحت فرمائی ہے اس لیے بندہ خیالت کرتا ہے بدعینتی کرتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے اس کے اولاد خوشحال ہو جائیں جائے فاللہ فرماتا ہے انما یہ کہ بشک مال اور اولاد حکم اور تمہاری اولاد فکن تمہارے لیے آزمائش ہے یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے وآخر روحن تب تک نو پار سورہ انصار کے یہ چھوٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر انتیس سے لے کر آیت نمبر اٹھتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالیہ نے مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہے اور کچھ کفار کے حد درمی زد اور حسد کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و وطالعہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ ہر حال میں تم نے اللہ کے تقوع اختیار کرنی ہے جب تم اللہ کا تقواہ اختیار کرو گے اور اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے کامے رکھو گے تو اللہ مشکل میں تمہارے لیے راستہ بنائے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں وہ اپنے شکر گزار بندوں کو محروم نہیں کرتا اور ساتھ ہی ایک واقعہ ہے مکہ مکدمہ کا جو آنے والے آیا میں ہے اللہ کا ارشاد ہے یا یازین وہ لوگ جو ایمان والے ہو ان تب تق اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو فرقان تو وہ کر دے گا تم نے فیصلہ عنکم اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ گنا فرقم اور تم بیٹھ دے گا وہ اللہ خلفل العظیم اور اللہ بڑے فضل والے ہیں فرقان فیصلہ کر دے گا اللہ جنہیں تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا یا اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسا قوت عطا فرمائے گا کہ جس کی بنیاد پر تم بہترین فیصلہ کر پاؤ گے جو تمہیں اللہ کے فضل سے کامیابیوں سے امکنار کر دے گا وہ یم کرو دے کلینک اور جب خوفیہ سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف وہ لوگ جو کافر ہیں یس بتوک تھا کہ آپ کو قید کر دیں او یم طلوع کا یا آپ کو مار ڈالیں او یو کا یا آپ کو نکال دیں ملک بدر کر دیں وہ یم اور وہ خفیہ سازشی کر رہے تھے وہ یم اللہ اور اللہ خوفیہ طریقے سے ان کی خوفیہ تدبیروں کو ناکام بنا رہا تھا اللہ خیر الماین اور اللہ کا خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے اس آیات مبارکباد کا نشانی ہے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب کفار میں یہ محسوس کیا کہ باوجود اس بات کے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف رپو گندہ کیا بڑا بدنام کیا ان کو قید و بند کیا اور ان کو مارا پیٹا لیکن اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے سر جھوڑ کر کے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اسلام کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے میں آتا ہے اس کے لیے مکہ کے جو مخصوص سردار تھے بڑے بڑے وہ آپس میں بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ بھئی کیا کیا جائے تو سب اس ایک نقطے پہ جمع ہو گئے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا جائے بات کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے بات کی رائے یہ تھی کہ آپ کو مار ڈالا جائے اور بات کی رائے یہ تھی کہ آپ کو نکال دیا جائے روایت میں آتا ہے کہ یہ مار ڈالنے کی جو مشورہ ہے یہ شیطان نے ان کو دیا چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو اتنے میں شیطان ایک برے ضعیف کی صورت میں آیا اور اس نے اجازت چاہی جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو ہم ہمارے اس خوشی مجلس میں آنے والے تو اس نے کہا کہ میں نجر سے آنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے, تمہارے اس مشورے میں کچھ مفید تجاویز دوں تو انہوں نے کہا کہ بے ضرور جب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم آپ کو قید کرنا چاہتے ہیں تو شیطان نے کہا کہ قید کرو گے تو ان کے ساتھ ان کو چھڑا لے جائیں گے جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کو نکال دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکال دو گے تو ان کے کلام میں ایسے تاثیر ہے کہ وہ جہاں جائیں گے وہاں پر ان کی جماعت بڑھتی چلی جائے گی لہٰذا خطرہ پہلی باقی رہے گا تو پھر انہوں نے کہا کہ بابا آپ بتاؤ ہم کیا کریں تو اس نے کہا جی کہ قدر کر دیا جائے تو نے قریش نے کہا اور سرداران مکہ نے کہا کہ بے اگر ان کو قتل کریں گے تو ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ہم سے بدلا لیں گے اس نے کہا کہ بے طریقہ یہ کیا جائے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجور نوجوان کو منتخب کر لیا جائے اس کو ٹرین کر لیا جائے اور وہ رات کے اندھیرے میں آپ سے سلنت حملہ آور ہو اور آپ کو شہید کر دیں پھر آپ کے جو خاندان ہیں وہ کس کس قبیلے سے لڑیں گے اور کس کس سے خون بہا لیں گے لہذا جب وہ بدلہ نہیں لے سکیں گے خون کے بدلے خون کا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے اور پھر سب مل کر کے ان کے لیے چندہ کر دیں گے خون بہا ادا کر دیں گے اس طریقے سے آپ لوگوں کا راستہ صاف ہو جائے گا تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس طرح اشارہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ طریقے سے ان کے سادشوں کو ناکام بنا رہا تھا کہ جس رات انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھیجی کہ آپ یہاں سے ہجت کر جائیں آپ نے حضرت صدیق حضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور آپ نے ایک غیر معروف راستے کے اختیار فرمایا اور مکہ سے مدینہ کی طرف سٹ پڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا کہ بھائی جو امانتیں ہیں چونکہ آپ میرے گھر کے فرد ہیں اور یہاں کے تمام باشندوں کو جانتے ہیں امانت رکھنے والوں کو جانتے ہیں لہذا آپ ان امانت داروں کو ان کی امانتیں لکا کر پھر آپ کے مدد سے مدینہ آ جائیں تو اللہ نے اس طرح سے ان کے تدبیروں کو ناکام بنا دیا کہ جب ان لوگوں نے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور حملہ کیا تو دیکھا اللہ کے رسول کی وجہ وہاں حضرت علی تھے اور ظاہر بات ہے کہ ان کا ٹارگٹ اور ان کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا کی حالت اللہ کے حضرت علی کو اللہ کا اشعار ہے عَلَيْهِمْ اور جب کوئی پڑے ان پر ہمارے آیاتیں وہ کہتے ہیں یقینا ہم لون مثل اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کھیلیں فلحاظ البلیم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر پرانے لوگوں کی حالتیں ہیں یعنی یہ کفار کا وہ طنزیہ طرز عمل ہے جو اللہ کے کلام کے بارے میں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں قَالُ اللَّهُمَّ ان کا ناظہق میں نہیں دیکھا یہ ایک اور انداز ہے اللہ کے کلام کے مخالفت کا سنانچہ رواج میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے تو انہوں نے لوگوں کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے یہ کیا ان میں سے ایک سردار سے نظر بن حارس اس نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور یہ جملہ کہا کہ هو الحق من من اللہ نے قرآن میں اس کا وہ جملہ محفوظ کر دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم پہ آسمان سے پتھرے نہ پتھر نازل کر دیں یا ہم پہ آزاد علیم نازل کر دیں اور پھر لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو میں نے خلاف کے کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے بد دعا کی لیکن نہ تو آسمان سے پتھر برسے نہ زمین پہ زلزلہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حق پہ ہیں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ حق پہ ہیں اللہ تبارک بتانا آزاد نہ بھیجنے کا وجہ آنے والے آئٹماتا ہے اور ماں قان اللہ بہم اور اللہ ہرگز ان کو عذاب نہ کرے گا وہ انتقیم جب تک آپ ان میں رہیں تو ان پر عذاب نہ نہ یہ آپ سے برکت کی وجہ سے ہے اور ماں قان اللہ معذبہ تفلون اور اللہ ان پر عذاب نہ کرے گا جب تک وہ استفار کرتے رہیں گے تو وہ لوگ جب بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے تھے تو جزبی رسم سے وہ طواف کرتے لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ سے معافرت بھی کرتے تھے کیا ہوا اللہ یہ کہ اب اللہ ان کو عذاب نہ کرے وہ نان مسجد حرامے اور وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے ماں کان اولیا اہو اور وہ اس کے اختیار والے نہیں ہے ان اولیا اہو امتفون اختیار والے وہی ہیں جو تک کرنے والے ہیں وہ لاکم اکثر علم لیکن ان میں سے اکثریت جانتے نہیں ہے تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب سب سے پہلے جنگ بدر کی صورت میں نازل کیا اللہ اسی طرح اشارہ فرماتا ہے اور یہ لوگ یہ اس بات میں ناز کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں ہم یہاں کی نجاور ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی کون سی خدمت کی ہے اور کون سا حق ادا کیا ہے اور اللہ کے گھر میں انہوں نے اللہ کی کون سی عبادت کی ہے ان کی حفاظت کا انداز تو یہ ہے کہ وہ ماکانہ سودا اور نہیں ہے ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس اللہ مکام و تسلیطن مگر سٹیاں بجاتے رہنا اور تالیاں بجاتے رہنا جس طرح قوالیوں میں بجاتے ہیں تو قوالیاں جو ہے لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں حالانکہ قوالی کوئی ثواب والی چیز نہیں ہے تو کفار مکہ بھی اللہ کے پاس بیٹھ کر کی سٹیاں بجایا کرتے تھے تھالیاں بجایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ثواب کما رہے ہیں اللہ فرماتے کہ یہ تو ان کے ثواب کمانے کا انداز فضوک الاضاب اور سوچکو آزاب کو بے کو ماں پر فرون اپنے اس کو کے بدلے ان اللہ کا فرو بے لوگ جو قاسر ہیں ان سے خون خرچ کرتے ہیں اپنے مال لیکن سبدو ان اللہ تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکے. اس آیات کی شان ظول کے بارے میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ جب جنگ بدر میں کفار لڑنے والے مارے گئے شخص کا گئے اور قافلہ برش کر نکلنے میں کامیاب ہوا اور مکہ پہنچا تو جو کٹے پٹے کفار تھے انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان ہمارے بندے اس قافلے کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور وہ اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اب یہ جو سامان تجارت آپ لے کے آئے ہیں اس میں ہم سب مکے والوں کا حصے داری ہے لیکن ہم اس سے نفع اپنے ذات کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس سے حاصل ہونے والے والی تمامدنی کو ہم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور ہم مسلمانوں سے بدلہ چکانے کے لیے دوسرے اقوام سے مدد طلب کریں گے اور ان کو اس قافلے میں لائے جانے والے سامان اور اس سامان میں سے کمائے جانے والا جو نفع ہے اس میں ان کو حصہ داری دیں گے یعنی گویا ہم یہ سارا پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ اس طرح اشارہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں فسکون سو خرچ کریں گے اس کو لیکن پر ان کو اپنے اس پر افسوس ہوگا پر بھی مغلوب ہی رہیں گے الى اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو جہنم کے طرف جمع کیا جائے گا یمیز اللہ الحدیث منت تیے اللہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے حدیث اباغن اور رکھے ناپاک کو ایک کے اوپر ایک فیر قمہ کم ہو جمیان پھر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیں فیا جالہ فی جہنم پھر اس کو دو زخم دیں اولا اکم یہی لوگ ہیں ناکامیوں سے ہمکنار ہونے والے نقصان اٹھانے والے کہ ان کفار کے باتوں میں اور ان کفار مکہ کے لالچ میں جو اقوام آئیں گے تو یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان سبوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پینگنا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مخالفت پہ اکٹھے ہو رہے ہیں در حقیقت یہ جہنم میں جھنی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں دعوانا پارے سور انصار کی یہ پانچواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر اٹھتی سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک کے آیاتوں کو مشتمل ہے اس رکو کے آیت نمبر 41 سے نو پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور پھر آیت نمبر 41 سے آگے آیت نمبر 42 دس پارے کے شروعات ہے چنانچہ نویں پارے کے اس رکو کے آخری حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی گفار سے مخاطب ہے کیا آپ صدر سلم کفار سے کہیے کبھی کہ بعض آ جاؤ اپنے سرکشیوں سے اپنے کفر سے توبہ کرو اللہ تمہارے توبے کی وجہ سے تمہاری گزشتہ کی ہوئی گناوں کو معاف کر دے گا لیکن اگر تم پھر وہی سرکشی کی طرف لوٹاؤ گے تو اپنے سے گزرے ہوئے اپنے سرداروں کے تاریخ سے عبرت حاصل کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ترکیب کرتا ہے کہ جو کفار اللہ کے زمین پر فتنا فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف لڑو یہاں تک ہوئے زمین پر اللہ کا حکم برتیوں کے حکموں پر غالب ہو کے رہے اللہ کا احساس ہے قل للذین کا فرو آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہے ما قب قبصل تو معاف ہو جائے گا ان کا جو کچھ وہ پہلے کر چکے وہی یہود اور اگر وہ پھر وہی کریں گے یعنی کفر کے غلبے کے لیے اپنے تمام صلاحیتوں کو برقار لائیں گے مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے تدبیر کریں گے تو فخر مذہب پر ہو گزری ہے سنت الاولین تاریخ پہلے لوگوں کی یعنی ان کے بڑوں کی تاریخ ہو گزری ہے کہ جب انہوں نے اسلام کے راستے کو روکنا چاہا تو بدر کے میدان میں اللہ نے ان کے کمر چھوڑ کر کے رکھ دی اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ وقاتلوہم اور لڑتے رہو ان سے حتا لا تکون تک یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے وہ یقون دینوں کلو اور ہو جائے حکم سب کا سب اللہ ہی کے لیے ان انتہا پس اگر وہ بعض آ جائیں مایا ملون بصیر تو بے شک اللہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے و انت اور اگر وہ باز نہ آئے فالم بس یہ کہ اللہ تمہارا مولا ہے اللہ تمہارا حمایتی ہے وہ کیا ہی خوب حمایتی ہے وہ نیمنصیر اور کیا ہی خوب مددگار ہے تو جب اللہ علیم اور بصیر کی نصرت اور مدد تمہارے شامل حاضر رہے گی تو پھر مسلمان کبھی بھی کسی بھی میدان جنگ میں شکست سے ہم کنار نہیں ہو سکیں گے یہاں پہ نو بارہ اپنے احتام کو پہنچا واسطہ دعوانہ اپنے الحمد للہ رب العظمین روحمن روح وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمصه وللرسول ولز القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمال والله على كل شيء قبير. سورہ انفال پانچویں پارے کے پانچویں رکوں کے یہ دوسرا حصہ ہے اور سورہ انفال پانچویں رکوں کا یہ دوسرا حصہ دسویں پارے کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے اس رکوں میں اللہ تبارک و وطالعہ نے جنگ بدرہی کا تذکرہ فرمایا ہے اور جنگ بدر کے تصویر کشی اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہوئے اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی طریقہ کار کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا ہے یہ رکو کا حصہ آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اور اس رکو کا گزشتہ حصہ آیت نمبر اٹتیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل تھا درس پارے کے اس پہلے ہی جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے وادموں اور جان رکو عنما غنیم تم منشین کہ جو تم جو کچھ تم کو ملا مال غنیمت کے اشیاء میں سے فن اللہ خم و اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ ولی رسول اور اللہ کے کی رسول کے لیے ولی ذلقربا اور اس کے قرابت والوں کے لیے یعنی رسول کے قرابت داروں کے لیے ولیطام اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مختاجو کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ان گن تم امن تم اگر تم کو یقین ہو اللہ پر وما انزلنا على عبدنا اور جو کچھ ہم نے اتارا تم پر اپنے بندے کے ذریعے یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر کے دن یوم الطل جماع جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی وہ اللہ علا گلش قدیر اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے غنیمت اس حاصل شدہ مال اور آسباب کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلموں سے جنگ اور قتال کے ذریعے حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اور جو مال کفار سے صلح اور رضامندی سے حاصل ہو عام حالت میں اسے جزیہ اور خراج کہا جاتا ہے اور مسلمان جن کفار پر حملے کے غرض سے ان کے طرف کھوج کر کے جائیں لیکن جنگ کے بغیر کفار بھاگ جائیں اور اپنے املاک اور اسباب کو چھوڑ دیں اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں تو اس کو مال خے کہا جاتا ہے یعنی وہ مال کے جو جنگ کہ بنا بغیر حاصل ہوا ہو قرآن کریم میں ابتدائی آیت کے انہیں دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکامات بتلائے گئے ہیں یعنی مال غنیمت اور مال حیرکہ یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رہنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآن نظریے کے مطابق تمام کائنات کے اصل ملکیت صرف اسی ذات حق تعلیٰ کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کو ملکیت قرار دے دی جسے سرحیح یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جو جانور ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائے پھر لوگ ان کے مالک بن گئے مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اپنے ان پیدا کی مخلوق کا مالک بنا دیا اب جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے یعنی کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اصلاح کے لیے اپنے رسول اور کتابیں بیچتے ہیں اور ان کتابوں اور رسول کے مقابلے میں جو بد نصیب اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کا حکم دے دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان اور مال سب مباح کر دیے جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی اموال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہتا بلکہ ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں انہی ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت یا مالفے ہے جو گفار کے ملکیت سے نکل کر خالص اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں رہ جاتے ہیں ان ضبط شدہ اموال کے لیے قدیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ ان سے کسی کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بلکہ ایسے اموال کو جمع کر کے کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی آگ آ کر ان کو جلا دیتی تھی یہی علامت ہوتی تھی اس جہاد کے قبول ہونے کا اور اس اور خیرات کے مقبول ہونے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوئے ان خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا جسے کہ مسلم شریف کے حدیث میں ہے اور یہ بھی ایسا کہ اس کو اطیب الاموال کہا گیا ہے یعنی سب سے زیادہ پاک مال وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے قصب اور کمائی سے حاصل کرتا ہے اس میں انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر ایک مال اس کی ملکیت میں آتا ہے اور ان واسطوں میں حرام اور ناجائز یا مکروح طریقوں کا اہتمام رہتا ہے کہ جس سے اس نے مال کمایا ہے اس نے وہ مال اگے کس طرح سے کمایا بخلاف فمالی غنی مٹکے کی کفار کی ملکیت ان سے ختم ہو کر براہ راست ان چیزوں پر اب اللہ کی ملکیت رہ گئی ہے اور اب جس کو ملکیت ملتا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے ملتا ہے جس میں کوئی شبہ اور حرمت کا یا کوئی کراہیت کا باقی ان نہیں رہتا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالی غنیمت جو پچھلی امتوں کے لیے حال نہیں تھا اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے حلال کر دیا ہے آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زاویدہ اس عنوان سے بیان فرمایا ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ خالص اللہ کی ملکیت ہے اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس مال میں اللہ کا رسول جس طرح چاہے تفروف کر سکتا ہے اپنے لیے جو اس میں سے چاہے بغیر تقسیم کیے وہ اپنے لیے لے سکتا ہے لیکن عام دستور جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت کی صورت میں جو اموال اور اسبا مسلمانوں کے قبضے میں آتا اس کے پانچ حصے کر دیے جاتے تھے چار حصے تو جنگ میں شرکت کرنے والوں کو مل جاتے ہیں اور پانچواں حصہ جسے خمس کہا گیا ہے اس دسویں پارے کے ابتدائی آیات میں فَأَنَّ لِلَّهِ اس مال غنیمت سے خاصر شدہ مال کا پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور پھر باقی آیات کے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ اس مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا تو یہ لزل قربا ناول مساح کی نیب یہ اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور عام مسافر ضرورت مندوں کے لیے تو یہ جو پانچ حصہ ہے یہ گویا خزانے میں جمع ہوتا تھا اللہ کے رسول کے پاس جمع ہوتا تھا اور اس سے اللہ کے رسول اپنی ضروریات کو پورا کرتے اور ساتھ ساتھ وہ مسافر مسلمان جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور وہ مسطین اور یتیم جو مالی بدحالی کے شکار ہو یا اللہ کے رسول کے قریب رشتے دار جو مالی ضرورت مند من ہو تو ان کی ضروریات کو اس پانچ حصے میں پورا کر دیا جاتا تھا اور باقی چار حصے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتے تھے اب یہ ہے کہ یہ جو پانچ حصہ ہے کیا یہ اب بھی باقی ہے مالی غنیمت میں حاصل ہوتے ہوئے اس پانچویں حصے کو کس میں کس کو دیا جائے گا تو اس کے بارے میں جمہور ایما کی نزدیک یعنی اکثر فقح اور محققین کی نزدیک خمس غنیمت میں سے جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا وہ آپ کے منصب نبوت اور رسالت کے بنا پر ایسا ہی تھا جیسے آپ کو خصوصی طور پر یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ پورے مال غنیمت میں آپ اپنے لیے کوئی چیز منتخب کر کے لے لیں جس کی وجہ سے بعض غنیمتوں میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشیلی بھی تھی اور خمس غنیمت میں سے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نقہ ادا فرمایا کرتے تھے تو آپ کے وفات کے بعد یہ حصہ یعنی پانچواں خم اس کا خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے اس لیے آپ پانچواں حصہ بھی نہیں ہیں جس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ فقراء زبیل قربا کا حق خمس غنیمت میں دوسرے مصارف یعنی یتیم مسکین اور مسافر یہ مقدم ہیں کیونکہ فقراء زبیل قربا کی امداد زکوۃ اور صدقات سے نہیں ہو سکتی دوسرے مصارف زکوٰۃ اور صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ فقرہ کرام نے اس کی وضاحت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے بدر کا نقشہ پیش فرماتے ہوئے انتم جس وقت کے تھے خرید کے کنارے پرلے کنارے پر, وهم اور, کنارے پر اسفل منكم اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا یعنی جو قافلہ شام سے بسوفیان کے رہنمائی رہا تھا اللہ کا احان ہے کہ ولو اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے اس وعدے پر ایک ساتھ یعنی اس وعدے کو پورا نہ کر پاتے ولا کے اللہ امرن کیا نام لیکن اللہ کو کرنا تھا جو کام جس نے اپنے انجام کو پہنچ جانا تھا اور وہ یہ لیہ لے کا منحل کا انبئی نہ تاکہ حلاق ہو جائے جس کو حلاق ہونا ہے اقمام خجد کے بعد من وَيَحْيَا مَنْحَيَاً عَنْ بَيِّنَتٍ اور زندہ رہے وہ جس کو زندہ رہنا ہے ایک خجد کے بعد وَإِنَّ اللَّهُ عَدَى سَمِيُّ الْعَلِيمُ اور یہ کہ بشک اللہ سننے والا اجھانے والا ہے تو یہ جنگ بذاہری ایک اتفاقی جنگ تھا مسلمانوں کی جنگ کرنے کا اعادہ نہیں تھا اس لئے اگر مسلمان آپس میں سوچ اور بچار سے کام لیتے ہیں جنگ کے متعلق سے تو آپس میں سوچ اور بیچار کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت کو یعنی یہ جنگ को نوبت ہی نہ آتی اس لیے کہ اختلاف بڑھ جاتا کہ بھائی کہاں تین سو تیرہ اور کہاں ہزار کے قریب مسلح جنگ جو تربیتی اختلو ان کا مقابلہ کہاں ممکن ہے اور اسی طرح سے دوسری طرف اگر مکہ سوچ اور بیچار سے کام لیتے اور جذبات میں آ کر کے میدان جنگ میں نہ اترتے تو یقینا وہ بھی سوچ لیتے کہ بھئی ایک قافلے کے لیے ہم سب اپنی زندگیوں کو داؤ پر کیسے لگاتے لیکن یہ بظاہر ایک اتفاق حالات بن بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نظم و ضبط کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہا تاکہ کفار کو اپنے طاقت کا اندازہ ہو جائے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے خوش فرمائے خوشالی اللہ فی کا جب اللہ نے وہ کافر دکھلائے آپ کو آپ کے خواب میں کلیلن توڑے ولو اگر آپ ان کو دیکھتے اور اگر آپ کو وہ دکھلا دیے جاتے زیادہ تم البتا تم لوگ بہمتی ہمتی کر جاتے وہ لطانہ ذاتوں سے اس کام کے کرنے میں اختلاف کر لیتے ولاقن لیکن اللہ نے سب کو بچایا اندور بے شک اللہ کو سینو کے پیش پوشیدہ بھی خوب معلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئے مسلمانوں کے نظروں میں کفار کی تعداد بہت کم کر دی اور جب کفار میدانی جنگ میں اترے تو مسلمانوں کو ان کی تعداد سو کے لگ بھگ لگ رہی تھی اور اسی طریقے سے مسلمان جو 313, 314 یا 315 کی تعداد میں بہتلا فہرو جب کفار میدان میں اترے روایت میں آتا ہے کہ ابو جہان نے اپنے ساتھ انہوں سے کہا کہ بھئی یہ کتنے تعداد ہیں یہ تو لگ بھگ سو ہی بندے ہیں یعنی کوئی زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان سے نمٹ نہ سکیں اور ہم ہماری تعداد ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے ایک مستحکم منصوبہ بندی کے تحت تاکہ کفار بھی کھلے دل سے لڑیں اور مسلمان بھی کھلے دل سے لڑے اللہ کے راستے میں خود کو گزرا دے کو ہوں اور جب تم کو دکھلائے گئی وہ فوج اذا ازل جس وقت تم آمنے سامنے تھے آگے میں آگے نہیں اور تھوڑا دکھلایا ان،, ان کے آنکھوں میں تمہیں فوجا تاکہ کر ڈالے اللہ اس کام کو کہ جس نے ہو چکنا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے ہر کام یعنی ہر فیصلہ اور ہر کام کے دوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے وہ جس طرف چاہے اس کو ہلا لیں جو وہ چاہے اسے کر لیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے نظروں میں کفار کی تعداد کم دکھائی اور کافروں کے نظروں میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہو ہوگی تاکہ ہر ایک فریق بڑے دلجمنی کے ساتھ لڑ لے اور سبوں پہ واضح ہو جائے سبوں پہ اطمام حجت ہو جائے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اتحاد اتفاق اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اجاد کے بدولت کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی روحمان <تُفْلحُون> دسو پاری انفال کی یہ چھٹا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر پینتالیس سے لے کر آیت نمبر انچاس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور دشمن کے مقابلے کے لیے خاص ہدایت نامہ دیا ہے جو ان کے لیے دنیا میں کامیابی اور فتح اور آخرت کے نجات اور فلاح کا ایک نقصۂ اکثیر ہے اور ابتدائی تاریخ میں تمام جنگوں میں مسلمانوں کے جو خلاف معمول اللہ نے ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا یعنی باوجود افرادی اور معاشی کمزوریوں کے اللہ نے جو مسلمانوں کو ہر قدم پہ کامیابیاں عطا فرمایا تو ان تمام فتوحات کا راز اسی میں ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و وطالعہ کے ان اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ جس کے بنا اللہ کے مدد ان کے شامل حاضر رہی سب سے پہلے اپنے آپ کو یکسو رکھنا اور اپنے اس عمل پر یقین کے حد تک یہ ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و وطالعہ کا حکم ہے اور یہی ٹیک ہے دوسرا یہ کہ اس جنگ کے دورانیے میں وہ اللہ کو نہ بھولیں ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس لیے کہ اس میں اگر بندہ کوئی ایسا کام کرے گا اس جنگ کے دورانی میں یا کوئی ایسے بات کرے گا یا کچھ ایسے اعمال کریں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہو تو پھر یقین طور پہ اللہ کی مدد اٹھ جائے گی اور ان کے شامل حال نہیں رہے گی اور تیسری چیز ہے کہ جب میدان جنگ میں اتر جائیں تو پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و دادا کے ہاں میرے تمام اعمال میں اس وقت سب سے پسندیدہ عمل وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے سربرندی کے لیے ثابت قدم رہوں اگر شہید ہو جاؤں تو بھی کامیابی اور اگر واغازی واپس لوٹ گیا تو بھی کامیابی لیکن اگر یہاں سے میں بار کھڑا ہوا تو پھر اللہ کے یہاں میرے لیے سب سے زیادہ سامان احتاب ہوگا اور اللہ مجھ سے سب سے بڑھ کر ناراض ہوگا جناج اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہے تو ثابت ختم رہو. اللہ, اور اللہ کو یاد کرو کثیرن بہت زیادہ لال رفظ تم اپنے مراد کو حاصل کر سکو تو اللہ کو یاد کرنا جب مسلمان اور اسلامی لشکر موف کر جائیں چل پڑے اپنی جگہ سے حرکت میں آ جائیں تو غرور نہ ہو تکبر نہ ہو ایسے ڈنڈورے نہ پیٹ لیے جائیں, جائیں کہ جس سے اللہ تبارک کو تعالیٰ ناراض ہوتا ہو اور ایسے اعمال اور ایسے اشعار نہ گائے جائیں جس سے اللہ کی مدد شامل حال نہ رہے اور اس جنگ کے دورانی میں جب مکہ سے کفار چل پڑے تو انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے وہ باجے گاجے والے بھی اشعار گانے والے بھی ساتھ لیے تھے تاکہ وہ اپنے مردوں کے اس جذبات کو ابارتے رہے جنگ کے دوران اور ان کو جنگ میں ثابت قدم رکھے لیکن یہ سارے کے سارے انسانی خیالات تھے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ میں کامیابی کے لیے جو اصول بتائے ہیں وہ ہے یہ کہ بندہ سب سے پہلے اپنے دل میں یقین محکم رکھیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے اس حکم کے ادائیگی کے دوران پھر اللہ کو یاد رکھیں اور تیسری چیز واقعی اللہ اور رسولہ رہو اور یہ احتیاط کرو پھر بھی کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی کہ اس راستے میں کوئی ایسا کام نہ کر جائے کوئی ایسا رویہ نہ اپنایا جائے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ورزی کا ذمہ ہو اور ایک اصول ہی نے بتایا کہ ونا تنازع ہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف نہ کرو بلکہ ہمیشہ اگر کوئی ایسے اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو اختلاف کی صورت پیدا کرنے والے اس اختلافی صورت کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور آپس میں متحد اور متفق رہیں ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم آپس میں متحد نہیں رہو گے فطف تو تم ہمت ہار بیٹھ جاؤ گے و تضحبری حکم اور تمہاری ہمت دشمنوں کے دلوں میں سے جاتی رہے گی وسدو خود کے قابروں کو ان نواثین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ تم پلین ان لوگوں کی طرح من جو اپنے سے متقبر ظاہر کرتے ہوئے اکڑ کے ساتھ وہ یسون ان سے بھی جل جائے اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے وہ اللہ دن یا مولون محیط اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس لیے جو بندہ اللہ کے راستے سے روکنے کے غرض سے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو تو پھر اللہ کے مظلوم کی شامل حال نہیں رہے گی اور جس وقت خوش نما کر دیا شیطان ان کے نظر میں ان کے کو وقال اور شیطان لا غالب لكم اليوم من الناس آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ ان بے شک میں تمہارا حمایت ہی تو آیت کے اس حصے میں کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کو خوبصورت کر کے رکھ دیا اور مسترد روایت میں آتا ہے کہ جب مکہ سے جنگجو چل پڑے مدینہ کی طرف اور دوسری طرف جو قافلہ تھا حضرت ابو سفیان کا وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تو انہوں نے پیغام بھیجا سرداروں کی طرف کہ بھائی ابھی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم بافیت اپنے منزل کو پہنچ آئے ہیں لہذا تم لوگ بھی راستے سے واپس آ جاؤ ابو جہاں کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے اس پر اس رد عمل کا اظہار کیا کہ بھئی ہم مدینہ ضرور جائیں گے بدر کے میدان میں ہم مجلس برپا کریں گے اور شراب اور کباب کی مجلسی ہوگی اور گانا باجا ہوگا اور وہاں کے لوگوں پر ہم اپنے طاقت کا اظہار کریں گے جشن منائیں گے کہ بھائی یہ انہوں نے جس قاخلے کو روکنا چاہا وہ تو بچ کیا اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یعنی گھر نے مکہ کی کہ وہاں ہم جائیں گے تو جنگ ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے مد مقابل کسی کو سمجھنے ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی ہمارا مقابلہ بھی کر سکتا اور ساتھ ساتھ شیطان جو کہ دشمن انسان ہے وہ بھی انسانی صورت میں ایک ایسے قبیلے کے سردار غروب دار کر کے آیا تھا کہ جس قبیلے کے ساتھ مکہ کے رہنے والوں کے زمانہ دراز سے مخالفت اور رقابت کی رہی تھی لیکن یہ کہہ کر کہ شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا تھا کہ بھائی فکر نہ کرو ہمارے آپس کی لڑائیاں اپنی جگہ لیکن اسلام ہم سب کا مخالف مذہب ہے لہذا اس کو مٹانے کے لیے ہم سب مل کر کے جنگ کریں گے تو اس طرح سے شیطان نے اس قبیلے کے سردار کا روپ دار کر مکہ کے سرداروں کو مطمئن کر دیا تھا کہ جب تم مکہ سے نکلو گے تو تم پر تمہارا مخالف جو قبیلہ ہے وہ حملہ نہیں کرے گا اور اس مخالف قبیلے اور اس کے سرداروں کو پتا ہی نہیں تھا کہ بھائی سردارہ نے مکہ مسلمانوں کے پیچھا کرنے میں مدینہ پہنچ, پہنچ گئے ہیں یا مدینہ جا رہے ہیں جب یہ لوگ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور جنگ شروع ہو گئی خلا خلاف معمول تو شیطان نے جب مسلمانوں کے نصرت کے لیے اترے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ کو دوسرے سردار کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور کہا کہ میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وجہ یہ ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے یعنی نہیں فرشتے اللہ کے احسان ہے وقار اور شیطان نے کہا لا غالب المل یوم آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا وہ شک میں تمہارا حمایتی ہوں لیکن میدان جنگ میں پہنچ کر فلن سے سامنے ہوئے دونوں فوجی نہ تو یہ الٹا کی اپنے دونوں فوجوں سے مراد ایک فوج تو مسلمانوں کی تھی اور دوسرے مسلمانوں کی مدد, مدد کے لیے اتری ہوئے فرشتوں کی تو شیطان نے کہا کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اس اسی کیرونا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اخاف اللہ اللہ سے ہوں اور یہاں پر جو اس نے کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یعنی فرشتے واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے یہاں پہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو کیا اس کا یہ کہنا اس کی فرمانبرداری برداری اور کی نشانی نہیں ہے اصل میں اللہ کا خوف پرکھ جاتا ہے انسان کے طرز عمل سے صرف بات سے نہیں یقیناً اگر شیطان اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ اللہ کے سامنے اپنے مظالم اور اپنے بے انصافیوں اور اپنے زیادتیوں کا توبہ کرتا اقرار کرتا لیکن وہ تو صرف زبانی کلامی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈھکتا ہوں لیکن عام طور پہ وہ اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا اور یہاں پہ شیتان چونکہ انسانی روپ دھار کر کے ان میں شامل تھا تو یقینی طور پہ اگر وہ اسی روح کے ساتھ پر برقرار رہتا تو شاید وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتا تو شیطان نے گفار کو برفرے میدان تیار اور مددگار چھوڑ کر کے وہ خود وہاں سے اعوذ کیا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن دسو بارے سورہ انفال کے یہ اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو آیت نمبر انچاس سے لے کر آیت نمبر انسٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر ہی کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان جب اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری اور اعتاد گزاری سے شرح سرشار ہو کر باوجود اس کی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ کم تھی اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھے لیکن اس کے باوجود وہ اس دلیری اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے کہ جیسے ان کے پاس اعلی ت ضرب و حرب بدرج اتم موجود ہو منافقین نے اور کمزور ایمان والوں نے جب بے سر و سامانی اور باوجود افرادی عادت کی کمی کے مسلمانوں کے اس جذبے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ مسلمان اپنی دین میں غرفینے کے شکار ہو گئے ہیں اور اپنے خیال پر مغرور ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالتے ہیں اس لیے کہ دوسری طرف جو کفار ہے ظاہری لحاظ سے ان کے ساتھ جنگ کرنا ایسا تھا جیسے گویا अपने آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے اللہ تعالی رک و تعالیٰ نے مناسب کے اس طرح کے باتوں کے جواب میں یہ آیات نظرمائیں کہ یہ مسلمانوں کا غرور نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ذات پر توکل ہے جس کو مکمل قدرت حاصل ہے کہ وہ چاہے تو وہ حالات کو کس سے کس رخ پہ ڈالتے ہیں؟ اور پھر وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامانی اور افرادی کمی کے باوجود مسلمانوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ جس کامیابی کا احساس مسلمانوں کو میدان جنگ کے ہر قدم پہ پھر ہوتا رہا اور کفار اس دکھ اور تکلیف کو تیرا ہر میدان میں مخصوص کا سر ہے اور احمد حار کر ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وَإِذْ وَا یقول الْمُنَاسِقُونَ اور جب کہنے لگے منافقین وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی منافقت کی وہ کہنے لگے غَرَّ هَا أُولَئِ دِينَهُمْ یہ لوگ مغرور ہیں اپنی دین پر یا ان کے دین نے ان کو دوکی مدال دیا ہے اللہ فرماتا ہے اور جو کوئی اللہ پہ بروسا کرتا ہے بے شک اللہ, تو اللہ حکمت والا ہے ولو اور اگر آپ دیکھیں توفر لبینا جس وقت جان قبض کرتے ان لوگوں کی جو کافر ہیں الملۂ فرشتیں تو اس جان کنی کے دوران یہ ربو ن وہ ان کے منہ اور ان کے پیٹ پر ضرب لگاتے ہیں, ان کو مارتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وزوق و عزابت حریق اور को کا عذاب یعنی ان کے وہ موت کے حالات بھی بڑے پریشان کن اور عبرت آموز ہوتے ہیں ظاہر اس لیے دماغ مت اے بیک کی جو کچھ آگے بھی جا تمہارے ہاتھوں نے تمہارے لیے وہی <عَبِيد> اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کے ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ انسانوں کے امان کا رد عمل ہے کہ انہوں نے جیسے اللہ کے ذات کے بارے عقیدہ رکھا اللہ کے فرشتوں کے بارے عقیدہ رکھا اللہ کے پیغمبروں کے بارے عقیدہ رکھا تو ان کے ساتھ رد عمل بھی اسی طرح سے ہوگا اگر ابھی فرعون جسے کہ دستور ہوا فرعونیوں کا وہ لدینہ من قبل اور ان کا بھی جو ان سے پہلے ہو تفرب آیت اللہ کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے کی آیتوں کا تو اللہ سو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تو انسان کے گناہ یہ انسان کے لیے عذاب بن کے امت نازل ہوتے ہیں ان اللہ قبی شدید الحقاب بے شک اللہ طاقتور ہے سخت عذاب دینے والا ہے تو جو لوگ غیر مسلم ہیں یا جو لوگ اعمال کے لحاظ سے کمزور ہیں اور ان پر اگر پریشانی آتی ہے تو یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اگر مسلمان مخلص ہوں جسے صحابہ کرام تھے اور اس کے باوجود ان پہ آزمائشیں آئیں جیسے کہ جنگ احد میں مسلمانوں پہ آزمائش آئی اور کئی شہید ہو گئے کئی قیدی ہو گئے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا بلکہ اس لیے کہ اللہ ان کو مثال بنانا چاہتا تھا کہ بھائی مسلمان تو ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے تعلقات کو مستحکم رکھتے ہیں مسلمان چاہے وہ خوشحالی کا موقع ہو یا بدحالی کا موقع وہ ہر حال میں اللہ ہی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی تاریخ میں اور قرآن مجید کے حوالوں سے جو بے شمار واقعات ہیں بشمار نیک اور سانح لوگ بڑے بڑے پریشانیوں کے حالات سے امکنار ہوئے یہ ان پر اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو مثال بنانا چاہتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو راحت میں تو اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن جب پریشانی اور پشمانی آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھائے ہوئے طریقوں سے پھر دستخش ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنے شروع کر لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اپنا خیال ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارا کام بھرائے گا چل جائے کہ اس سے اللہ کے ناراضگی کیوں نہ مول ہی نہیں پڑے لیکن صحابہ کرام و عظیم ترین لوگ تھے کہ وہ مشکل میں آئے تو بھی وہ اس راستے پہ ٹھیک رواں دوارہ ہیں جو راستہ ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا اور وہ اپنے خواہشات کے ہاتھوں اس صراط مستقم سے نہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز بدلنے والا نہیں ہے اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے اللہ قوم کسی بھی قوم کو جب تک کہ وہی نہ بدل ڈالیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے یعنی اپنی نیتوں کو نہ بدل دیں وہ علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اللہ مخبال مرحوم نے اسی آیت کے مناسبت سے وہ شیر کہا ہے اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلا جب تک قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالت کو نہیں بدلتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کو اب کیا ضرورت ہے کہ ان سے نعمتیں جین لیں لیکن اگر وہ خود اپنا ایسا طرز عمل اختیار کر لیں کہ جیسے اللہ کے ناراضگی ظاہر ہوتی ہو تو پھر گویا انہوں نے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود ہی طریقے ڈونڈنی شروع کر دی اب اللہ تبارک و ان کے حالات کو بدل دیتا ہے اور خوشحالی کے وجہ ان پر بدحالی نازل ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے کمزور گھرے پڑے مسلمان ہمت کر کے اگر اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ نے خدا کر کے ان کے حالات کو تو نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کی درستگی کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور مسلمانوں کو ان اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے لہذا جب تک مسلمان اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کمر بستہ نہیں ہوں گے تو حالات ان کے لیے خود بخود سازگار نہیں بنیں گے اس لیے کہ حالات سازگار بنانے کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و نے مسلمانوں کو عقل و شور دیا اور پھر بحیثیت مسلمان کی مسلمانوں کے سامنے اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کا دستور ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے ان کی حالت بدل جائیں گے بدحالی سے خوشحالی کی طرف چلے جائیں گے آل فرعون جیسے ہوا فرعونیوں کے ساتھ وہ من قبلہم اور ان کے ساتھ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں اب ان کی حالت کیسے بدلے کس ضبوب آیات رد انہوں نے اپنے رد کے آیتوں کو جٹلایا تو فراحل کیا ہم, ہم ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے حالا کر دیا وہ اخ رکھنا اعلی فرونا اور ہم نے ڈبو دیا فر والوں کو کلن کا ظالمین اور وہ سارے کے سارے ظالم تھے تو یہ ہے وہ طریقہ جس کی وجہ سے ان کی حالت بدل گئی اور وہ طریقہ تھا ظلم کا سچ اور حق کو جٹلانے کا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ظاہری خوشحالی اور حکمرانی عطا فرمائی تھی اللہ نے وہ ان سے چین لی اور ایسے چین لی کہ ان کو پانی کے اندر ڈبو کر کے غرب کر دیا بے بشک سب سے بدترین چلنے پھرنے والے حیوانوں میں عند اللہ, اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں فرو ہے فروغ لا خیرون پس وہی ایمان نہیں رہتے تو سارے مخلوق میں سارے چلند پرند میں سب سے زیادہ بہترین اللہ کے نظر میں وہ کفار ہے کہ جو اللہ کے احکامات ان تک پہنچے کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے اللہ دینا آہد تمن وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے سمین خدون احد ہوں پھر وہ توڑتے ہیں اپنے اس وادقوں کی کلر ہر بار وہ ہم لوگ اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے عمفن نہ فِي الْحَرْبِ الحال سو اگر کبھی آپ پائیں ان کو لڑائی کے میدان میں فرش ورد بھی ایسے سزا دیجیے من خرض تاکہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے نشان ہبرت بن جائیں لال رہوں یا تا تاکہ وہ ان وادوں کے توڑنے کے انجام کو سمجھ سکے قومن خیالت اور اگر آپ اور ڈر سے کا تو ان کا وعدہ ان کے طرف اس حال میں پھینک دیں کہ آپ دونوں برابری کی حالت میں ہوں انب الخمین میں شک اللہ تبارک و تعالیٰ دین والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اگر مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو اور مسلمان اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیں تو اب طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حالات امن میں ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس کے بعد تمہارے اور ہمارے درمیان جو معاہدہ امن تھا وہ ختم ہو گیا ہے تم اپنی مرضی کے مالک اور ہم اپنی مرضی کے مالک لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو ہر طرف سے گہرے گھور لیا جائے اور پھر کہا جائے کہ بھائی ہم تم سے معاہدہ ختم کرتے ہیں یہ دھوکہ ہے تو اللہ تبارک و اللہ ایسے ہی دھوکا دینے والی کفار قوم کے بارے میں گزشتہ رات میں اللہ وضاحت فرماتا ہے کہ وہ قوم کے جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے وعدے کر رکھے ہیں اور پھر بھی یہ چپکے چپکے جا کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے دشمنوں کے صفوں میں گس جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جنگ کے دوران نشان حبرت بنا کے رکھ دو یہ آٹھواں رقو ہے اور یہ رکو آیت نمبر انسٹھ سے لے کر آیت نمبر پینسٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے غزو بدر میں شریک ان لوگوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں جو کفار کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گئے تھے لیکن پھر کسی طریقے سے وہ بچ گئے تھے یا پھر وہ کفار کے جو شریک ہی نہیں ہوئے تھے اور اس طریقے سے وہ محفوظ رہے ہیں تو ان لوگوں کے متعلق اللہ تبارک وطالعہ نے اس پہلے آیات میں اشاعت فرمایا ہے کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچنے کے لیے کیونکہ غزہ بدر کفار کے لیے ایک عزاب الہی تھا اور اس کے پکڑ سے بچنا کسی کے بس میں نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے حق میں شرط فرمایا ہے کہ ان میں ہم یعنی یہ لوگ اپنے چالاکی سے اللہ کو حاضر نہیں کر سکتے وہ جب پکڑنا چاہیں گے تو یہ ایک قدم بھی آگے نہیں لے سکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ پکڑ لیں ورنہ آخرت میں تو ان کی گرفتاری ظاہر ہے اور اس آیات سے فقہ کرام نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ کوئی مجرم گناہ اگر کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے اور پھر بھی توبہ نہ کریں بلکہ اپنے جرم پہ ڈٹا رہے تو یہ اس کی علامت نہ سمجھو کہ وہ نجات پا گیا ہے کامیاب ہو گیا ہے اور ہمیشہ کسی چھوٹ گیا ہے بلکہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت میں ہے اور یہ ڈیل اس کے عذاب اور مصیبت کو اور بڑا رہی ہے گو کہ وہ اس کو محسوس نہ کرتا ہو اور اب اللہ جس وقت چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا مواضع فرمائے گا دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع اور کفار کے مقابلے کے لیے تیاری کے احکامات بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا اشیاء ہے کہ سامان جنگ کی تیاری کرو کفار کے لیے جس فطر تم سے ہو سکے اس میں سامان جنگ کی تیاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھیل لگائی ہے اور وہ ہے مستتاؤ تم کہ جو کچھ تم سے ہو سکے یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم بھی اتنے ہی سامان آلاتِ ضرب و حلف جمع کر دو کہ جتنا تمہارے فریق مقابل کے پاس ہے بلکہ تم سے جتنا ممکن ہو سکے تم اتنے ہی حاضر کر لو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر چھوڑ دو اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور اس کے بعد اس سامان کی کچھ تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یوں بیان فرمائی ہے کہ قوتن یعنی مقابلے کی قوت جمع کرو فکاہ کرام نے بڑی وضاحت کی ہے کہ اس آیات میں اور آیات کے اس جملے میں تمام جنگی سامان اسلحہ سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اور اپنے بدن کے بردس اور فنون جنگ کا سیکھنا بھی قرآن کریم نے اس جگہ اس زمانے کے مروج ہتھیاروں کا ذکر نہیں کیا بلکہ قوت کا عام لفظ اللہ نے اختیار فرمایا اور یہ لفظ اختیار فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ قوت ہر زمانہ ہر ملک اور مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے اس زمانے کے اصلہ تیر تلوار اور نیزے تھے اس کے بعد بندوق اور توف کا زمانہ آیا پھر اب بموں اور راکٹوں کا وقت آ گیا تو لفظ قوت ان سب کو شامل ہے اس لیے آج کے زمانہ میں مسلمانوں کو بقدر استطاعت ہر وقوت اور طاقت حاصل کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع اور حفاظت کو ممکن بنا سکیں اور جب یہ سارے کام مسلمان نیک نیتی سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے یہ کام جہاد میں شامل فرما کر ان کو آخرت میں عجر عطا فرمائے گا اور ان اسباب کی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ان دنیا میں بھی محفوظ ہو سکیں گے جب اللہ کی مدد اور ان کے شامل حال ہوگی تو اللہ کا احساس ہے ولا یہ سب لدین اور یہ نہ سمجھے وہ لوگ جو کافر ہیں سبق وہ بھاگ نکلنے میں ہم سے کامیاب ہو گئے ہیں جن میں وہ ہرگز ہمیں تکا نہیں سکتے مستم اور تیاری کرو ان کے لڑائی کے لیے جو کچھ تم سے ہو سکے من قوتن طاقت میں سے ومن رباط الخیلے اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے ترحبو نبی ادو اللہ بادم کہ تم اس سے ڈراؤ ان کو جو اللہ کی دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہے وہ آخری نمین اور دوسروں پر بھی اس کے ذریعے دھاگ بیٹا جو ان کے سوا ہے لم جن کو تم اب نہیں جانتے اللہ, اللہ ان کو خوبی جانتا ہے یعنی وقت طور پہ مسلمان جن کو اپنا دشمن نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں مسلمانوں کے دشمنی اختیار کر لیں اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے تم اپنے ان دشمنوں کو کہ جو اس وقت تمہارے نظروں سے پوشیدہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے لہذا اس ظاہری اور اس پوشیدہ دشمن پر روب برقرار رکھنے کے لیے تم اپنے تیاری کو ہر وقت جمع رکھو اب یہ ہے کہ اس تیاری میں انسانوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے صلاحیت خرچ ہوتی ہے جان کام آتا ہے تو اللہ فرماتے فرماتی بھی اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں یہ وقت پورا بدلا دیا جائے گا تُم اور تمہارے ساتھ بے انصاف نہیں ہوگی سل میں فجن اللہ اور اگر وہ صلاح کی طرف جھکیں تو آپ بھی ان کی طرف جک جائیے وہ توقع غالم اللہ اور اللہ بھی بروسا کیجیے انسم العلیم بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے اس آیات میں ایک لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ مصالحت کی طرف پھیل جو ہے وہ مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے بلکہ مسلمان تو ہمیشہ اپنے اسباب کے بنیاد پر نہ جنگ لڑتے ہیں اور نہ جنگ کو جیت سکتے ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئے ہیں لیکن اگر کفار جنگ نہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو اسلام انسانیت کے بچانے کا حکم دیتا ہے نہ کہ ان کو سفید سے مٹانے کا سو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے طرف دستے مصالحت کو داس کر دیں اور پھر جب آپس میں مصالحت ہو جائیں تو پھر ان کے اندر اللہ کے دین کو فروغ دینا شروع کر دیں وری تو ہوگا اور اگر وہ اس مظاہر مصالحت سے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے ان حسب اللہ تو تیرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے ہی و اور اللہ وہ ہے جس نے آپ کو قوت عطا فرمائی اپنے مدد کے ذریعے اور مسلمانوں کے ذریعے وہ اللہ صبع غلوب اور اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت ڈال دی اور جمیان اگر آپ خارج کرتے جو کچھ زمین میں ہیں سب کے سب ماں اللہ طبعین غلوبیم تو آپ الفت نہ ڈال سکتے ان کے دلوں میں ولكن اللہ, اللہ, لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اسی کی مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے من اور جو تیرے ساتھ ہے تیرے پیروکار مسلمانوں میں سے ایمان والوں میں سے کہ اللہ تبارک واتانا ان مسلمانوں کے ذریعے اپنا مدد آپ کا شامل حال کر کے آپ کو کفار کے سادشوں سے محفوظ فرمائے گا <سؤال> صابرون من بأنهم قوم اللہ دس انفال کی یہ ریت نمبر پینسٹھ سے لے کر آیت نمبر انہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا ترجیح دیتے رہیے اور مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہم عددی لحاظ سے ان کے مقابلے میں کم ہیں لہذا ہمارے لیے ان سے جنگ کرنا ممکن نہیں اللہ مسلمانوں کو کامیابی ان کے عددی اور افراد قوت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ان کے ہمت اور توکل کی بنیاد پہ اللہ ان کو کامیابی سے ممکنہ فرماتا ہے اور یہ ظاہری لحاظ سے کم ہو کر بھی اپنے سے کئی گنا بڑے کفار پر غالب ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو شوق دلائیے جہاد پر یہ منکم اگر ہو تم میں سے عشرون صابرہ بیس اشخاص ثابت قدم رہنے والے یہ غلبوں میں آتائیں تو وہ غالب آئیں گے دو پر وہی مِنْكُمْ میں تم اور اگر ہوئے تم میں سے سو افراد کفروں تو وہ غالب آئیں گے ایک ہزار ان لوگوں پر کہ جو کافر ہے اس لیے بھی ان قوم کہ وہ نہ سمجھ رکھنے والی قوم ہے وہ کیوں لڑ رہے ہیں وہ کیوں پیدا کیے گئے وہ کیوں انسان بنائے گئے وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتے الب خف اللہ عنكم اللہ نے بول کو تم پیسے حل کر دیا وہ اور اللہ نے جان لیا ان نفی کو مضافن تم میں کمزوری ہے منکم می آتم سو اگر ہوئے تم سو سابلم ثابت قدم رہنے والے یہ غلبوں میں آتی تو غالب آئیں گے دو سو پر یعنی پہلے جب اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے دس تم میں سے بیس جو ہے وہ دو سو پہ غالب آئیں گے تو مسلمان حیران ہوئے کہ بھائی بیس بندے دو سو پہ کیسے غالب آئیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر کی کمزوری معلوم کر لے اب تم میں سے جب سو ہوں گے تو وہ دو سو کے خالب آئیں گے مِنكُم ألفٌ اور اگر ہوئے تم میں سے ایک ہزار یغلب الفینا تو اللہ کے حکم سے دو ہزار کفار پہ باری ہوں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے مکان علی ندی لَهُ اثرا نبی کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آر کے قیدیوں کو حتر عرب جب تک تکریزی نہ کرے ملک میں تورید ہونا تم چاہتے ہو دنیا دنیا کے اسباب کو اللہ اور اللہ آخر چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے لولا كتاب من صدق اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے فی ما عذاب تو تم پہنچتا میں, میں نے بطور مالک نیمت لیا ہے حلالا حلال اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ وفور رحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بہنے والا مسلمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے مسلمانوں کے کمزوریوں کو معاف فرما لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنا مدد اور نسط کے شامل ہاتھ فرما ہے بدر کی لڑائی سے ستر کافر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو کر آئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق دو صورت مسلمانوں کے سامنے پیش کی ایک یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ ان کو فیلیا لے کر یعنی پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے ایشر پر کہ آئندہ سال اسی تعداد میں تمہارے آدمی قتل کیے جائیں گے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں صورتوں کا انتخاب اس لیے پیش ہوا کہ اس میں ایک آزمائش کا طریقہ تھا اور یہ مسلمانوں کہ طرز عمل سے اس بات کو ظاہر کرانا مقصد تھا کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں اس وقتی فائدے کو یا پھر اپنے آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کرنے میں تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو مختلف آرا سامنے آئے بعض نے کہا کہ بھئی ان کو آزاد کر دیا جائے اور ان کے بدلے کیسے حل دے دی جائے بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے مرضی ہے آپ جیسے چاہیں اس دن بارے میں فیصلہ کریں حضور رضی اللہ تعالی نے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تیدی کفر کی امام اور مشتقین کے سردار ہے ان کو ختم کر دیا جائے تو کفر اور شرق کا کمر ٹوٹ جائے گا تمام مشتقین پر حیبت تاری ہو جائے گی اور اندہ مسلمانوں کو سردانے اور خدا کے راحتے سے روپنے کا حوصلہ ان میں نہ رہے گا اور اللہ کے اگے مشقین سے ہماری انتہائی نفرت اور بو اور کامل بیزاری کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ بھئی ہم کفر اور کفار سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بنے رہتے ہیں تو یہ مختلف آرا سامنے آئیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے رائے کو پسند نہیں فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم پیسے لے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جانے کے لیے مال غنیمت ہے جو حلال ہے تیب اور پاکیزہ ہے باقی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اکثریت کے رائے کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا اور پھر وہی ہوا کہ آنے والے سال جب خود کا جنگ ہوا تو اس میں اسی تعداد برابر مسلمان شہید ہو گئے اور اتنے ہی تعداد نے مسلمانوں کو قیدی بنا لیا گیا جو کہ مسلمانوں کو ایک امتحان تھا اور مسلمانوں کے لئے ایک آزمائش تھی واخر دعوانہ الحمدللہ والدعالمین اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا النبی قل لمن فی من دسو پارے سر انفال کی یہ دسواں آخر رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ستر سے لے کر آیت نمبر پچہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے آخری حالات کو بیان فرمایا ہے گزشتہ رکو میں ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو قیدیوں کے متعلق دو طرح کے اختیارات دیے تھے دی. ایک یہ کہ وہ قیدیوں کو آزاد کر دیں اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو قتل کر دیں ان قیدیوں کو مسلمانوں نے مشروط آزاد کر دیا تھا کچھ سے پیسے لیے گئے اور کسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہمارے اتنے بندوں کو تعلیم دے دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی تھی کہ اس ان قیدیوں میں سے جتنے لوگوں کو آزاد کر دیا جائے گا تو آنے والے جنگوں میں اتنے ہی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے گا ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ اس واضح حکم کے آ جانے کے باوجود مسلمانوں نے یہ کیسے گوارہ کیا کہ ان کہوں کو چھوڑ دیں اس لیے کہ ان کو چھوڑیں گے تو آنے والے سال اتنے ہی تعداد مسلمانوں کی قید ہو جائیں گے اور اتنے ہی تعداد شہید ہو جائیں گے مفسرین نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ جنگ بدر کے دورانیے میں مسلمانوں کے مالی حالات کافی کمزور تھی لہذا مسلمانوں نے بعض مسلمانوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑ کر اگر ہم مالی فوائد حاصل کریں گے تو مسلمان مضبوط ہو جائیں گے اور جہاں تک ان کے چھوڑنے کے بدلے میں آنے والے جنگوں میں ہمارے اتنے ساتھیوں کے شہید ہونے کی بات ہے تو شہادت ایک مسلمان کے لیے بائیں سے آر نہیں ہے بلکہ مسلمان کے لیے بائیں سے فخر ہے لہذا اللہ تبارک وطال کو جن کا شہید ہونا منظور ہوا اور شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائد کرنا منظور ہوا تو یہ اس شہید کے لیے باعث اجہر ہوگا نہ کہ بائیں سے آر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں اس رکو کے ان قیدیوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تسلی خاطر جمع رکھی اس لیے کہ قید تو بہرحال قید ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تمہاری نیک نیتی کو دیکھے گا اگر تمہارے دلوں میں اور تمہاری نیتوں میں خیر پائی گئی بلائی پائی گئی تو جتنا کچھ اور جو کچھ تم سے اس جنگ میں جینا گیا ہے سے اللہ تمہیں بہتر عطا گا اور ایمان اور خیر پائے جانے کی صورت میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا سنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشار ہے یا ایہا نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے لمن ان سے فی آئیدیکم جو تمہارے قبضے میں ہیں من الاسراء قیدیوں میں سے ای عالم اللہ اگر اللہ جان لے گا پھر خیرن تمہارے دنوں میں کچھ بلائی یوتی تو وہ دے گا تم کو خیرن بہتر مما جو کچھ تم سے چھینا کیا وہ اور اللہ تمہیں معاف فرما دے گا تمہارا بخش فرمانے گا وہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایک اللہ تبارک کو کی یہ رہیمانہ اور کریمانہ انداز ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے میدان عمل میں اترے لیکن ان کا رویہ ان کے ساتھ یہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے مسلمان جو کفار کے قید میں چلے جاتے تھے وہ ان پر مظالم کا انتہا کر لیتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ لوگ اگر وقتی طور پہ اپنے ایمان کا اظہار کریں آپ کے ہاں سے خلاصی اور نجات پانے کے غرض سے اور مقصد ان کا یہ ہو کہ یہاں سے خلاصی مل جائیں تو وہ پھر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں سے خلاصی پاتے وقت وہ جوہد و پیمان ظاہر کر لیتے ہیں کہ ہم آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جس اللہ نے اب کے بار ان کو مسلمانوں کے قید میں دے دیا ہے اور مسلمانوں کے قابو میں لے دیا ہے اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ آئندہ اگر انہوں نے خیانت کا ارتقاب کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پھر پکڑا دے گا اللہ کے شد ہے وہ اور اگر وہ چاہیں گے آپ سے دھوکہ فخر خان اللہ قدنوں سے یہ دھوکہ کر چکے اللہ سے اس سے پہلے تو ام کا پھر اس نے ان کو پکڑا دیا وہ اللہ علی اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے ان ال لدین امن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حاضر جنہوں ہجرت کی وہ جہد اور جو لڑے اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنے جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ راستے میں و لدین آ جنہوں نے جگہ دی وہ اور مدد کی یہ لوگ ایک دوسروں کے دوست ہے یعنی مہاجر اور انصار و لدین اور وہ لوگ جو ایمان لائے ولم اور انہوں نے ہجرت نہ کی تو مالک من بلا یتی من کو ان کے رفاقت سے کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ کا ان کے ساتھ کچھ بھی تعلق برقرار نہیں رہا ہفتہ یو جب تک کہ وہ گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائیں وہ تنصرو کو فت دین اور اگر وہ تم سے مدد چاہے دین میں فالح کو تو تم پلاضم میں ان کی مدد کرنی اللہ قومی صاف مگر اس کے مقابلے میں نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان جن نہ کرنے کا وعدہ ہو والوخ بما میں ماتعمل اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے یعنی جو مسلمان ہجرت نہیں کر سکے باوجود ہجرت کرنے کے استعد رکھنے کے تو اللہ تبارہ کوتانا نے ان کے اس طرز عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور عام مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا اب ان سے کوئی تعلق برقرار نہیں رہا لیکن وہ مکہ میں رہنے والے مسلمان اگر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے مدد کے لیے پکارے دشمن کے مقابلے میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اسلام رشتہ تو بہر ہاں پھر بھی برقرار ہے ان کی مدد کے لیے جانا ہے لیکن اگر وہ ایک ایسے دشمن کے خلاف تمہیں مدد کے لیے پکارے کہ جن کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا ہو تو پھر اس صورت میں اس معاہدے کا پاس اور خیال رکھنا ہے كَفَرُوا بَعْضُ هُمْ اور وہ لوگ جو کافر ہے وہ ایک دوسروں کے رفیق ہے فساد اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ تیرے کے زمین میں اور بہت بڑی خرابی یعنی اگر آد و پیمان کا خیال نہ رکھو گے تو پھر ہر طرف لڑائی ہی لڑائی ہوگی اور جنگ ہی جنگ ہوگا آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اور جنہوں نے ہجرت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں و اللہ دینا اور بولو کہ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی وہ نہ سرو اور ان کے مرد کی مدد کی حقا یہی لوگ پکے اور سچے مسلمان ہیں تو گویا اللہ مکہ سے مدینہ کے طرف ہجرت کرنے والوں اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ٹکانا اور جگہ دینے والے مسلمانوں کے سچے ایمان کے اللہ گواہی دیتا ہے لہم ماح کے رتن کی ان کے لیے بخش ہے یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ بعد کے دور میں بے شمار مواقع ایسے آئے اور بالخصوص دو بڑے مشہور مواقع ہیں جنگ جمل اور جنگ سفین کہ جس میں کئی مہاجر اور ان انصار صحابہ ایک دوسروں کے سامنے تھے لہٰذا ان کے ان ظاہری جنگوں اور حالتوں سے کسی پر لان کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتا اس لیے کہ ان کے یہ ابتدائی اسلام کے خدمت اللہ کے نظر میں اتنا وسیع اور اتنا عظیم ہے کہ لہم فیرتن ان کے لیے بخشش ہے یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ورثب القہیم اور عزت کا رزق ہے آمنوا من اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی وجہ جہاد ہو کر منکم تو وہ, لوگ بھی تمہیں ہیں یعنی وہ بھی تمہارے مسلمان بھائی ہے الارحام اور رشتہ دار آپس میں زیادہ حقدار ہے ایک دوسروں کی کتاب اللہ اللہ کے حکم کے روح سے جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ کے مسلمانوں نے ان کو اپنے مالوں میں حصے دیے لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو خون یا رشتے دار ہیں مسلمان آپس میں وہ ایک دوسروں کے اموال میں وراثت کے حصے پانے کا زیادہ حقدار ہے اور یہ حق ان کا مقدم ہے بے شک اللہ تبارک تعالی ہر چیز سے خبردار ہے تو مسلمانوں کے وراثت کو آپس میں خون رشتے کو رشتوں کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے گا اور وہ اس وقت جو مسلمانوں نے مکہ کی طرف سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے اموال میں شریک کیا تھا تو وہ ایک ایمرجنسی اور ابتدائی زمانے کے بارے میں تھا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل جو احکامات نظر فرمائے وہ یہی ہے کہ خونی رشتے دار آپس میں جبکہ وہ مسلمان ہوں وہ ایک دوسروں کے وراثت لینے کے زیادہ مقدم حق رکھتے ہیں لیکن جو شخص مذہبی لحاظ سے ایک دوسروں سے مختلف ہو تو اس کے بارے میں اللہ کے واضح احکامات ہے کہ کافر کسی مسلمان کا اور مسلمان کسی کافر کا وراثت نہیں پا سکتا یہاں پہ سورہ انفال اپنے اختتام کو پہنچا و ان الحمدللہ رب العالمین